گھر پہنچتے ہی رودولف سنگے کے سر کے نیچے میز کے سامنے بیٹھ گیا جو شکار میں کامیابیوں کی یاد کے طور پر دیوار کے اوپر لگا ہوا تھا لیکن جب اس نے انگلیوں میں قلم لیا تو اس کی سمجھ ہی میں نہ آیا کہ لکھے کیا چنانچہ کوہنیاں ٹیک کر وہ غور کرنے لگا ایما ایسی معلوم ہونے لگی جیسے ماضی میں کہیں دور ہٹ گئی ہو گویا اس نے ابھی جو ارادہ کیا تھا اسے دونوں کے درمیان یکایق یک فاصلہ پیدا ہو گیا تھا اس کی تھوڑی بہت یاد واپس لانے کے لیے وہ پلنگ کے پاس والی الماری میں سے بسکٹوں کا پرانا ڈبا اٹھا لایا جس میں وہ عموماً عورتوں کے خط رکھا کرتا تھا اس میں سے سوکھی مٹی اور مرجھائے ہوئے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی پہلے تو اس نے ایک رومال دیکھا جس پر چھوٹے چھوٹے زرد ڈھبے تھے یہ رومال ایما کا تھا ایک مرتبہ جب وہ دونوں ٹہل رہے تھے تو ایما کی ناک میں سے خون نکل آیا تھا رو دولف رومال کے پاس ہی ایک چھوٹی سی تصویر پڑی تھی جو ایما نے اسے دی تھی تصویر چاروں کناروں پر ایما کے بال بنانے کا تسن ہوا اور چہرے کا اس میں انتہائی بد مذاقی کی علامت نظر آیا پھر اس تصویر کو دیکھ کر اور تصویر کی اصل کو یاد کر کے اس کے دماغ میں ایما کے خدوخال آہستہ آہستہ کچھ گڈمٹ سے ہو گئے جیسے زندہ اور मनकूश چہروں نے एक दूसरे को रगड़ के मिटा दिया हो آخر میں اس نے ایما کے کچھ خط پڑھے ان خطوں میں سفر کے متعلق ہدایتیں تھیں اور یہ خط بہت مختصر ضروری اور اصطلاحی الفاظ میں تھے جیسے کاروباری چٹیاں اس کا جی چاہا کہ پرانے دنوں والے لمبے خط پڑھے ڈبے کے نیچے سے یہ خط نکالنے کے لیے رودولف کو ساری چیزیں الٹ پلٹ کرنا پڑی اور وہ اس کاغذوں اور طرح طرح کی چیزوں کے ڈھیر میں یوں ہی ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا اسے گلدستے ایک کالا نقاب پن اور بال ایک دوسرے میں گڑبڑ ملے بال سیاہ اور حسین بال جن میں سے بعض تو ڈبے کے قبضوں میں پھنس گئے تھے اور جب ڈھکنا کھلا تو ٹوٹ گئے اپنی ان یادگاروں سے کھیلتے ہوئے وہ خطوں کے اندازے بیان پر غور کرنے لگا جو ہر خط میں اتنا ہی مختلف اور متنوع تھا جتنا کہ اندازے تحریر کچھ خط تو پیار بھرے تھے کچھ شوخی لیے ہوئے کچھ میں ہنسی مذاق تھا کچھ میں افسردگی بعض خطوں میں محبت طلب کی گئی تھی بعض میں روپیہ کہیں کوئی لفظ پڑھ کر اسے چہرے یاد آ جاتے اور بعض فکرے کسی کی آواز یاد دلا دیتے مگر بعض دفعہ اسے سرے سے کچھ یاد ہی نہیں آتا تھا یہ سب عورتیں ایک ساتھ اس کے تصورات میں گھس پڑی اور ایسی پچ ہوئی کہ فردن فردن ہر ایک کی آب و تاب جاتی رہی وہ سب گھٹ کر محبت کی ایک ہموار سطح پر آ گئیں اور ان میں اونچے نیچے کی تمیز غائب ہو گئی چنانچہ ملے جلے خط مٹھیوں میں بھر بھر کے وہ یوں ہی دل لگی میں داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں ڈالنے لگا آخر اگتا کر اس نے ڈبا لے جا پھر الماری میں رکھ دیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا اچھا خاصہ حماقتوں کا پلندا ہے یہ گویا اس کی رائے کا خلاصہ تھا کیونکہ عشرتوں نے اسکول کے سہن میں کھیلتے ہوئے بچوں کی طرح اس کے دل کو ایسا کھونا تھا کہ اب وہاں ہریالی اگتی ہی نہ تھی اور جس چیز نے اس کے دل کو اپنی گزرگاہ بنایا تھا اس نے بچوں سے بھی زیادہ بے اتنا برتی تھی اور اتنا بھی نہیں کیا تھا کہ بچوں کی طرح دیوار پر اپنا نام ہی کھدا ہوا چھوڑ جائے اچھا وہ بولا لاؤ لکھنا شروع نے لکھا ہمت سے کام لو ایما ہمت سے میں تمہاری زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا اور بات بھی ٹھیک ہے رودولف نے سوچا میں تو کے فائدے خاطر یہ بات کر رہا ہوں میں پوری ایمانداری سے کام لے رہا ہوں کیا تم نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ ارادہ کیا ہے تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں تمہیں کیسے غار میں کھیچے لیے جا رہا تھا نہیں تمہیں نہیں معلوم ٹھیک ہے نا تم تو خطروں سے بے خبر ہر طرح سے مطمئن دل میں آئندہ کی مسرت کا یقین لیے آ رہی تھی آہ ہم کیسے بدبخت ہیں کیسے بےحص ہیں رودولف رک کے کوئی عمدہ سا بہانہ ڈھونڈنے لگا یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ میری ساری دولت ہاتھ سے نکل گئی نہیں پھر اس سے کوئی وہ رکنے والی تھوڑی ہی ہے یہی ساری باتیں دوبارہ کرنے پڑیں گی ایسی عورتیں عقل کی بات کب سنتی ہیں وہ غور کرتا رہا پھر آگے لکھا میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا یقین ماننا میرے دل میں تمہارے لیے ہمیشہ ایک بہت گہری عقیدت رہے گی ممکن تھا کہ جلد یا بدیر ہمارا جوش و خروش کم ہو جاتا انسانوں کی قسمت ہی میں یہ لکھا ہے ہماری محبت مزمہل ہو جاتی اور کسی خبر ہے کہ ایک دن مجھے یہ المناک منظر دیکھنا پڑتا کہ تم اپنے کیے پر پشتا رہی ہو اور میں بھی نادم ہوں کیونکہ میں ہی تو تمہاری پشیمانی کا باعث ہوتا ایما مجھے محض اس خیال ہی سے تکلیف ہونے لگتی ہے کہ ایک دن تمہیں ان تمام واقعات پر رنج ہوگا مجھے بھول جاؤ میں تم سے ملا ہی کیوں تم اتنی حسین کیوں ہوئی اس میں میرا کیا قصور ہے یا خدا نہیں نہیں یہ سب قسمت کا قصور ہے یہ بات ہمیشہ کارگر ہوتی ہے اس نے دل میں سوچا اگر تم ان چلتی پھرتی عورتوں میں سے ہوتی جن سے اکثر آدمی کو سابقہ پڑ جاتا ہے تو یقیناً میں اپنی خودغرضی کی وجہ سے یہ تجربہ بھی کر ڈالتا اور اس صورت میں تمہیں کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا مگر تم قابل پرستش عورت ہو تمہارے اس لطیف علوے جذبات نے۔ جو بیک وقت تمہیں دل فریب بھی بناتا ہے اور تمہاری اذیت کا باعث بھی بنتا ہے تمہیں آج تک یہ نہیں سمجھنے دیا کہ آئندہ چل کر ہم کس چکنم میں گرفتار ہوں گے شروع میں میں نے بھی یہ بات نہیں سوچی تھی اور مثالی مسرت کے سائے میں نتائج سے آنکھیں بند کیے غافل پڑا تھا شاید وہ سوچے گی کہ میں روپے کے خیال سے ارادہ ترک کر رہا ہوں اوہو ہو یہ تو بہت بری بات ہے اس کی بھی کچھ روک تھام ہونی چاہیے ایما دنیا بڑی ظالم ہے چاہے ہم کہیں چلے جاتے یہ ہمیں تنگ ضرور کرتی تمہیں بڑے تیڑے, تیڑے سوالات افترا پردازی حکارت, بلکہ توہین تک برداشت کرنی پڑتی تمہاری توہین اور میں جو تمہیں ایک آسمانی تخت پر بٹھانا چاہتا ہوں میں جو تمہاری یاد کو اپنے دل میں تعویز کی طرح لیے پھرتا ہوں میں نے تمہیں جو تکلیف پہنچائی ہے اس کی سزا کے طور پر میں اپنے آپ کو جیلا وطن کیے دے رہا ہوں میں یہاں سے جا رہا ہوں یہ پتا نہیں کہ کہاں میں پاگل ہو رہا ہوں خدا حافظ ہمیشہ نیک اور پاک باز رہنا اس بد نصیب کو یاد رکھنا جس نے تمہیں کھو دیا میرا نام اپنی بچی کو یاد کرا دینا اور اس سے کہنا کہ دعا مانگتے ہوئے مجھے نہ بھولا کرے موم بتی کی لو پھڑ پھڑانے لگی رودولف نے اٹھ کر کھڑکی بند کر لی اور پھر جب وہ بیٹھ گیا تو سوچنے لگا میرے خیال میں یہ خط بس بالکل ٹھیک ہے البتہ یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے ڈھونڈنے نہ آ جائے اچھا تو یہ اور بڑھا دوں جب تم یہ المناک سطریں پڑھ رہی ہوگی تو میں بہت دور نکل گیا ہوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے چلا جاؤں ورنہ تمہیں دوبارہ دیکھنے کی خواہش میرے اوپر غالب آ جائے گی اب میں کمزوری نہیں دکھاؤں گا میں پھر واپس آؤں گا اور شاید کسی دن ہم اپنی پرانی محبت کے بارے میں بغیر کسی جوش و خروش کے باتیں کریں گے خدا حافظ اور آخر میں اس نے ایک مرتبہ پھر خدا حافظ لکھا تھا مگر دونوں لفظ الگ الگ, الگ. خدا حافظ یہ بات اس کے خیال میں بڑی خوش مذاقی کی تھی اچھا اب میں اپنا نام کیسے لکھوں اس نے سوچا تمہارا جانسار نہیں تمہارا دوست ہاں یہ ٹھیک ہے تمہارا دوست اس نے خط دوبارہ پڑھا اسے خط بہت اچھا معلوم ہوا بیچاری عورت اس نے دل میں کچھ گداز محسوس کرتے ہوئے سوچا وہ مجھے پتھر سے بھی زیادہ سخت سمجھے گی خط کے اوپر کچھ آنسو ہونے چاہیے تھے لیکن مجھے رونا ہی نہیں آ رہا اس میں میرا کیا قصور ہے اس نے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لیا اور انگلی ڈبوں کے کاغذ پہ بڑا سا قطرہ ٹپکایا جس سے روشنائی کے اوپر زرد سا دھبا پڑ گیا پھر جب وہ کوئی مہر تلاش کرنے لگا تو مہر ملی جو ایما نے دی تھی اور جس پر ایک عشقیہ کلما لکھا تھا مگر یہ تو اس موقع کے لیے مناسب نہیں ہے خیر کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد اس نے تین پائپ پیے اور سونے چلا گیا چونکہ وہ رات کو بہت دیر میں سویا تھا اس لیے کوئی دو بجے اٹھا اس نے مالی کو حکم دیا کہ ایک ٹوکری خوبانیاں چنو پھر ٹوکری کی تے میں انگور کے پتوں کے نیچے اپنا خط رکھ دیا اور اپنے کمیرے جیرار سے کہا کہ اسے احتیاط سے مادام بواری کے پاس لے جاؤ ایما سے خط و کتابت کے لیے اس نے یہی طریقہ نکال رکھا تھا اور موسم کی مناسبت سے پھل یا شکار بھیج دیتا تھا اگر وہ مجھے پوچھیں اس نے نوکر سے کہا تو ان سے کہنا کہ وہ کہیں سفر پہ گئے ہیں یہ ٹوکری خود انہیں کو دینا انہیں کے ہاتھ میں جاؤ سے جانا نے نئی کمیز پہنی کی طرف چل پڑا جب وہ مادام بواری کے گھر پہنچا تو وہ فیلستے کے ساتھ باورچی جی خانے کی میز پر کچھ کپڑے طے کر کر کے رکھ رہی تھی صاحب نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے کمیرے نے کہا ایما دھک سے رہ گئی اپنی جیب سے پیسے نکالتے ہوئے وہ نوکر کی طرف بڑی وحشت ناک نظروں سے دیکھ رہی تھی اور نوکر بھی اس کی طرف بڑے تعجب سے دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس تحفے میں ایسی کیا بات ہے کہ آدمی یوں بے قرار ہو جائے آخر وہ چلا گیا صرف رہ گئی اب ایما سے برداشت نہ ہو سکا وہ سیدھی نشست گاہ کی طرف بھاگی جیسے خوبانیاں وہی لے جا رہی ہو وہاں پہنچتے ہی ٹوکری الٹ دی پتے ہٹائے خط اٹھا کے کھولا اور خوف زدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف ایسے بھاگی جیسے پیچھے سے آگ کے شولہ لپکتے آ رہے ہوں وہاں چارلز بیٹھا تھا ایما کے نظر اس پر پڑی اس نے ایما سے کچھ کہا ایما نے سنی انسنی کر دی اور سیدھی زینے پر چڑھ گئی ساس کاب سے باہر پریشان صورت مہر بلب پریشانات میں کاغذ کا ایک خوفناک پرزا لیے ہوئے جو اس کی انگلوں میں ایسے کھڑکھڑ بول رہا تھا جیسے لوہے کی چادر دوسری منزل پر پہنچ کر وہ کوٹری کے دروازے کے سامنے رک گئی جو بند پڑا تھا اس اپنے ہوش و حواز ٹھیک کرنے کی کوشش کی پھر اسے خط یاد آیا اسے بھی ختم کرنا تھا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہاں پڑھے کس طرح پڑھے کوئی دیکھ لے گا نہیں یہاں کیسا رہے گا اس نے سوچا, میرے خیال میں یہاں ٹھیک ہے ایما نے دھکا دے کے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی سیٹ کی چھت سے ایسی گرمی نکل رہی تھی کہ اس کی کن پٹیاں اور دم گھٹنے لگا وہ گھسٹتی ہوئی کھڑکی کے پاس پہنچی ہٹائی تو دم سے کوٹری میں ایسی روشنی کہ آنکھیں چکا چوند ہو گئی سامنے چھتوں کے اس طرف میدان اتنی دور تک پھیلا چلا گیا تھا کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا نیچے چوک خالی پڑا تھا کے پتھر چمک رہے تھے مکانوں کے اوپر مرغے باد نما بالکل بے حصوں حرکت کھڑے تھے سڑک کے نکڑ پر نچلی منزل سے گون کی آواز آ رہی تھی جو تیز ہوتی چلی جاتی تھی یہ بینے تھا جو بیٹھا اپنی خراج چلا رہا تھا وہ کھڑکی کی چوکھٹ سے لگ کے کھڑی ہو گئی اور غصے کے مارے تنزیہ مسکرا مسکرا کر خط کو دوبارہ پڑھا لیکن اس نے خط پر جتنی توجہ صرف کے رودولف کی آنکھوں میں پھرنے لگی اس کی آواز کانوں میں آئی ایما نے اسے اپنے بازو میں لے لیا اور اس کا دل جو سینے میں ہتھوڑے کی طرح چل رہا تھا اور بھی تیز اور بھی ناہموار رفتار سے دھڑکنے لگا اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ کاش زمین ریزا ریزا ہو جائے اس ساری مصیبت کو ختم ہی کیوں نہ کر دوں کیا چیز مانے ہیں میں آزاد ہوں وہ آگے بڑھی اور سڑک کے پتھروں کو غور سے دیکھا اور دل میں بولی چلو چلو نیچے سے آنے والی چمکدار اس کے جسم کو خلا کی طرف کھینچ رہی تھی اسے کچھ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے لرستے ہوئے چوک کی زمین دیواروں کے اوپر چڑھتی چلی آ رہی ہے اور کوٹری کا فرش ایک طرف سے ایسے جھک گیا ہے جیسے ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی وہ بالکل کنارے پر پہنچ تھی تقریبا باہر لٹک رہی تھی اور اس کے چاروں طرف ناپیدا کنار کھنا تھی آسمان کی نیلاہٹ اس کا گلا گھونٹے دے رہی تھی ہوا اس کے کھوکلے سر میں چکل لگا رہی تھی بس اتنی گسر تھی کہ وہ اپنے اپ کو ڈھیلا چھوڑ دے اپنے آپ کو ہوا کی گرفت میں دے دے خرابت کی گھونگھو بندھی نہ ہوتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی غضبناک آواز اسے پکار رہی ہو ایما ایما چارلز نے پکارا وہ رک گئی کدھر ہو یہاں اسے خیال آیا کہ میں موت کے منہ سے بال باغ بچی ہوں تو ایسی ڈری کے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیے اپنی آستین پر ایک ہاتھ چھوتا ہوا محسوس ہوا تو وہ لرز اٹھی یہ تھی. صاحب آپ کا کر رہے ہیں مادام کھانا میز پر لگ گیا اور اسے جا کے کھانے کی میز پر بیٹھنا پڑا اس نے کچھ کھانے کی کوشش کی نبالا اس کے حلق میں پھنس گیا پھر اس اٹھا کے اس طرح الٹنا پلٹنا شروع کیا جیسے رفو کرنے کے لیے دیکھ رہی ہو. اور واقعی اسے خیال آیا کہ یہی کام شروع کر دوں اور وہ کپڑے کے تاگے گننے لگی ایک خط یاد آیا یہ کہاں کھو گیا کہاں ملے گا مگر اس کا دل ایسا تھکا تھکا ہو رہا تھا کہ اسے کھانا چھوڑ کے جانے کا کوئی بہانا بھی نہ سوجھا پھر اس کے دل میں ایک عجیب طرح کی بزدلی پیدا ہو گئی اسے چارلز سے ڈر لگنے لگا وہ سمجھی کہ چارلز یقیناً سب کچھ جانتا ہے اور پھر چارلس نے یہ الفاظ بھی ایک عجیب انداز سے کہے معلوم ہوتا ہے کہ مونس رودولف سے جلدی ملاقات نہیں ہوگی تم سے کس نے کہا وہ کانپتے ہوئے بولی مجھ سے کس نے کہا؟ اس نے ایما کے لہجے کی بے ساختگی پر تعجب کرتے ہوئے جواب دیا جرار نے ابھی تو کیفے کے دروازے کے سامنے ملا تھا مانس روڈولف کہیں سفر پہ گئے ہیں یا جانے والے ہیں ایما نے ٹھنڈا سا سانس لیا تمہیں اس پر تعجب کیوں ہوا وہ تو وقتاً فوقتاً یوں ہی تبدیلی کی خاطر گھر سے باہر جاتے رہتے ہیں اور واقعی ٹھیک بھی ہے مالو دولت پاس ہے اور پھر ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہمارا دوست بڑا تفریح باز ہے طبیعت میں تھوڑی سی عیاشی ہے مونسیوں لانگ لوآ مجھے بتا رہے تھے وہ اس خیال سے رک گیا کہ ملازمہ اندر آ گئی تھی ملازمہ نے میز پر بکھری ہوئی خوبانیاں اٹھا کر ٹوکری میں ڈال دی چارلز نے یہ غور نہیں کیا کہ میری بیوی کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اس نے خوبانیاں اپنے پاس मंगवा के उठाई और दांत से काटी बहुत عمدہ ہے وہ بولا لو ذرا چکھو اس نے ایما کو ٹوکری پکڑا دی ایما نے لے کے آہستہ سے الگ رکھ دی ذرا سونگو تو کیسی خوشبو ہے اس نے خوبانی کو اپنی ناک کے نیچے گھماتے ہوئے کہا میرا دم گٹ رہا ہے وہ اچھلتے ہوئے بولی مگر قوت ارادی کے زور سے یہ دورہ ختم ہو گیا پھر وہ بولی کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے یوں ہی کمزوری کی وجہ سے ہے بیٹھ جاؤ کھانا کھاؤ کیونکہ اسے ڈر لگا کہ چارلز کہیں سوال پوچھنے نہ شروع کر دے اس کی تیمار داری میں نہ لگ جائے اور وہ اکیلی نہ رہ سکے چارلز نے اس کا کہنا مان لیا اور پھر بیٹھ گیا وہ خوبانیوں کی گٹھلیاں اپنے ہاتھ میں تھوک تھوک کے انہیں رقابی میں رکھتا رہا ایک نیلے رنگ کی بگھی تیز دوڑتی ہوئی چوک میں سے گزری ایما کے منہ سے چیف نکل گئی اور وہ سخت پتھر ہو کے زمین پر گر پڑی روڈولف نے کئی دفعہ سوچنے کے بعد رواں جانے کا ارادہ کر لیا تھا لاوس سے بوشی کو یوبیل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اسے گاؤں میں سے گزرنا پڑا اور ایما نے لال ٹینوں کی روشنی میں اسے پہچان لیا جو بجلی کی طرح چمک رہی تھی گھر میں ایسی گڑبڑ ہوئی کہ دبا فروش فوراً آیا میز رکابی سمیت الٹ گئی تھی گوشت چٹنی چھیاں نمک مسالے دانی سب چیزیں کمرے میں بکھری پڑی تھی چارلس مدد کے لیے آواز دے رہا تھا برت سہمی ہوئی کھڑی رو رہی تھی فیلسیں کاپتے ہوئے ہاتھوں اپنی مالکا کے بند کھول رہی تھی جس سارا بدن تشنج کے مارے تھر تھرا رہا था۔ میں بھاگ کے اپنے خانے سے سرکا لاتا ہوں دوا فروش بولا پھر جب ایما نے بوتل سونگنے کے بعد آنکھیں کھول دی تو وہ کہنے لگا مجھے اس دوا کا بڑا یقین ہے اسے سونگ کے تو مردہ اٹھ بیٹھے ہم سے بولو چارلز نے کہا ذرا اپنے ہوش و حواس ٹھیک کرو میں ہوں تمہارا چارلز، تم سے محبت کرنے والا چارلز، مجھے پہچانتی ہو دیکھو یہ تمہاری بچی کھڑی ہے اسے پیار کر لو بچی نے باہیں پھیلا کر اپنی ماں کے گلے سے لپٹنا لیکن ایما نے منہ پھیر لیا اور ٹوٹی ہوئی سی آواز میں بولی نہیں نہیں کوئی نہیں اسے پھر غش آ گیا انہوں نے اسے کے بستر پہ وہ بالکل سیدھی لیٹی الگ الگ آنکھیں بند ہاتھ کھلے ہوئے حرکت ایسی سفید جیسے موم کا مجسمہ آنسو کی دو دھاریں اس کی آنکھوں سے بہ رہی تھی اور آہستہ آہستہ تکیے پر گر رہی تھیں چارلز پلنگ کے سرانے کھڑا تھا اور دوا فروش بھی اس کے قریب ہی تھا اس نے وہ متفقرانہ خاموشی اختیار کر رکھی تھی جو زندگی کے سنجیدہ مواقع کے شاعن شان ہے پریشان نہ ہو جیے اس نے چارلس کی کونی چھوتے ہوئے کہا میرا تو خیال ہے کہ دورہ ختم ہو گیا ہاں اب تو ذرا آرام کر رہی ہے چارلس نے اسے سوتے ہوئے دیکھ کر کہا بے اب تو سو گئی پھر اومے نے پوچھا کہ یہ حادثہ پیش کیسے آیا چارلس نے جواب دیا کہ وہ خوبانی کھا رہا تھا اتنے میں یکورہ پڑ گیا عجیب بات ہے دبا فروش نے کہا لیکن شاید کی وجہ سے ہی ہو بعض لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان پر چند خاص قسم کی خوشبوؤں کا اثر بڑی جلدی ہوتا ہے یہ بڑا عمدہ مسئلہ ہے اس کا تو طبی اعتبار سے بھی مطالعہ ہونا چاہیے اور علم الابدان کی روح سے بھی پادریوں کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے اسی وجہ سے وہ اپنی تمام رسموں میں خوشبو ضرور استعمال کرتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ حواس معطل ہو جائیں اور وجد کی کیفیت طاری ہو جائے پھر یہ بات صنف نازک کے معاملے میں آسان بھی بہت ہے کیونکہ وہ اوروں کی بنسبت نازک ہوتی ہیں کتابوں میں پڑھا ہے کہ بعض عورتیں تو ہرن کے جلے ہوئے سینگ یا تازہ روٹی کی خوشبو سے ہی بے ہوش ہو جاتی ہیں دیکھو کہیں آنکھ نہ کھل جائے بواری نے آہستہ سے کہا دوا فروش نے اپنی بات جاری رکھی نہ صرف انسان بلکہ جانوروں میں بھی ایسی ہی عجیب و غریب باتیں پائی جاتی ہیں چنانچہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بلیوں پر پودینے کا اثر بڑا شہوانی قسم کا ہوتا ہے اس کے برخلاف مجھے ایک ایسی مثال یاد ہے جس کی تصدیق میں خود کر سکتا ہوں میرے ایک دوست ہیں بریدو جن کی دکان آج کل ریو مال پالیو میں ہے ان کے پاس ایک ایسا کتا ہے کہ اگر آپ نسوار کی ڈبیا اس کے سامنے کر دیں تو مارے چھیکوں کے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے بریدو اپنے گرمیوں والے مکان میں دوستوں کے سامنے اکثر یہ تجربہ کیا کرتے ہیں بلا کسی کو یقین آئے گا کہ ایسی معمولی سی چیز ایک جانور کے آسابی نظام پر ایسا خوفناک اثر کر سکتی ہے بڑی عجیب بات ہے کیوں ہے نا ہاں چارلس نے کہا جو اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا دوا فروش اس طرح مسکراتے ہوئے بولا جیسے اپنے آپ سے بہت مطمئن اور ساری دنیا پر مہربان ہوں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آصابی نظام میں لا تعداد بے قاعدگیاں ہیں اور رہا مادام کا معاملہ تو میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ مجھے تو ہمیشہ وہ بہت کمزور معلوم ہوئی ہیں میں تو آپ کو کبھی ایسی دوائیں استعمال کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا جو دعویٰ تو کرتی ہیں مرض کی جڑوں کو دور کرنے کا اور نقصان پہنچاتی ہیں آسابی نظام کو نہیں ایسی بے کار کے پاس نہ پھٹکیے غذا بس اصل چیز تو یہ ہے ایسی چیزیں کھانے کو دیجئے جو تسکین آور اور ملین ہوں اور پھر کیا آپ کے خیال میں ان کے دماغ پر اثر ڈالنے کے لیے بھی کوئی ترقیب اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کس طریقے سے کیسے وہ عالی نے کہا ہاں یہ بات ہے یہ ہے اصل سوال جیسا میں ابھی اس دن اخبار میں پڑھ رہا تھا یہ ہے اصلی سوال لیکن ایما کی آنکھ گئی اور وہ چیف چیف کی لگی خط خط ان لوگوں نے سمجھا کہ اسے سرسام ہو گیا ہے اور واقعی آدھی رات تک ہو بھی گیا تینتالیس دن تک چار پٹی کے پاس سے ہلا نہیں اس نے مطب کا کام بھی چھوڑ دیا اب وہ اپنے بستر پر بھی جا کے نہیں لیٹتا تھا بس بیٹھا اس کی نبز دیکھتا رہتا یہ کپڑا بھیگو بھیگو کے ماتھے پر رکھتا رہتا وہ جوشتے کو برف لینے نیف شاتل بھیجتا برف راستے میں پگھل جاتا جوشتے کو دوبارہ بھیجا جاتا اس کو مشورے کے लिए بلایا پھر اپنے استاد ڈاکٹر لاری ویل کو روہاں سے بلایا وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا جو چیز پریشان کرتی تھی وہ یہ کہ ایما بالکل بے حسو حرکت پڑی تھی وہ نہ تو بولتی تھی نہ سنتی تھی بلکہ یہ تک نہیں معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور روح دونوں تمام مصیبتیں اٹھانے کے بعد آرام کر رہے ہوں اکتوبر کے درمیان میں وہ تکیوں کا سہارا لے کر بستر پہ بیٹھنے لگی جب چارلس نے اسے پہلی مرتبہ روٹی اور مربع کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ رو پڑا ایما کی قوت واپس آتی گئی ایک دن تیسرے پہر کو وہ چند گھنٹوں کے لیے بستر سے اٹھ ہوئی اور ایک دن اس کی طبیعت اتنی اچھی معلوم ہوئی کہ چارلز نے اپنے بازو کا سہارا دے کر اسے باغ میں ٹہلایا پگڈنڈیوں کا ریت مردہ پتیوں کے نیچے غائب ہو گیا تھا وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی اس کی سلیپریں گھسٹ رہی تھی اور وہ چارلز کے کندھے پر جھکی ہوئی تھی اس تمام سیر کے دوران میں وہ مسکراتی رہی وہ دونوں باغ کے آخری کونے پر شہنشین کے پاس تک گئے وہ آہستہ آہستہ پنجوں کے بل کھڑی ہو گئی اور آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کر کے دیکھنے لگی جہاں تک نظر کام کر سکی اس نے خوب غور سے دیکھا مگر افق پر صرف گھاس کے بڑے بڑے ڈھیر پہاڑیوں پر جلتے اور دھواں دیتے نظر آ رہے تھے میری جان تھک جاؤ گی وہ آری نے کہا اور وہ اسے آہستہ آہستہ سہارا دے کر کنج کی طرف لے گیا اس نشست پہ بیٹھ جاؤ یہاں آرام رہے گا نہیں وہاں نہیں ایما نے لڑخڑاتی ہوئی آواز میں کہا اسے چکر آ گیا اور اس شام سے اس کی بیماری پھر شروع ہو گئی اب کی بیماری اور بھی مبہم قسم کی تھی اور علامات پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھی کبھی اس کے دل میں درد ہوتا کبھی سینے میں کبھی سر میں کبھی دوسرے اعضاء میں اسے قیدی اکثر آنے لگی اس میں چارلز کو سرطان کے اولین آسار نظر آئے اور اس کے علاوہ اس بیچارے کو روپے کی بھی پریشانی تھی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مونسر اومے نے اپنی دکان سے جو دوائیاں دی ہیں ان کی قیمت کیسے ادا کرے حالانکہ ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کے لیے دوائیوں کا روپیہ دینا لازمی نہیں تھا مگر اسے اس خام خواہ کے احسان پر شرمسی آتی تھی اب چونکہ ملازمہ سارے گھر کی مالک بنی ہوئی تھی اس لیے اخراجات بھی بے انتہا بڑھ گئے تھے دن رات بل پہ بل آئے چلے جاتے تھے سوداگر شکایتیں کرنے لگے تھے خاص سے مونس اور لیوریو بہت پریشان کر رہا تھا جب ایما کی بیماری انتہائی زوروں تھی تو لیوریو نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنا بل کیوں نہ بڑھایا جائے چنانچہ وہ فوراً سفری بیگ ایک کے بجائے دو ٹرنک اور بہت سی دوسری چیزیں لے آیا چارلز نے بہت کہا کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں مگر لیوریو نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا کہ یہ چیزیں میں آرڈر پر لایا ہوں واپس نہیں لوں گا اس کے علاوہ مادام کو اپنی بیماری میں ان چیزوں کی واپسی سے تکلیف پہنچے گی اس لیے بہتر ہے کہ دوبارہ سوچ لیجیے مختصر یہ کہ اپنا سامان واپس لینے کے بجائے اس نے دھمکی دی کہ میں اپنا حق نہیں چھوڑ سکتا میں تمہارے اوپر نالش کروں گا۔ چارلز نے بعد میں حکم بھی دے دیا کہ ان چیزوں کو لیوریو کی دکان پھینچ دیا جائے۔ مگر فیلی فیلیسٹیٹ بھول گئی۔ چارلز کو اور بھی بہت سی فکرے تھیں۔ اسے پھر ان چیزوں کا خیال بھی نہ آیا۔ مونسیور لیوریو نے پھر ایک دفعہ حملہ کیا۔ کبھی تو دھمکیاں دی، کبھی گڑگڑایا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ بواری نے 6 مہینے کا تمسک لکھ دیا۔ لیکن تمسک پر دستخط کرتے ہی ایک بڑی زبردست بات سوجھی۔ وہ یہ کہ لیوریو سے سو فرانک قرض لیے جائیں چنانچہ کو سٹ پٹاتے ہوئے اس نے پوچھا کہ روپیہ مل جائے گا یا نہیں مجھے سال بھر کے لیے چاہیے اور جو سود بھی تم مانگو میں دینے کو تیار ہوں لیوریو دوڑا دوڑا دکان گیا اور روپیہ لے آیا پھر اس نے ایک اور تمسک لکھوایا جس کے ماتحت بواری نے ذمہ لے لیا تھا کہ اگلے سال پہلی ستمبر کو ایک ہزار ستر فرانک ادا کروں گا ایک سو اسی فرانک کا سمجھوتا پہلے ہی ہو چکا تھا یعنی کل 1250 فرانک ہو گئے کم کم مطلب منافا ہوگا معاملہ یہی نہیں رکے گا تمسکوں کا روپیہ ادا نہیں ہوگا ان کی میاد بڑھانی پڑے گی اور اس کا روپیہ ڈاکٹر کے یہاں ایسا تنوند ہوتا جائے گا جیسے اسپتال میں تیمار داری ہو رہی ہو اور ایک ایسا مترب اور موٹا تازہ ہو کے واپس آئے گا کہ اس کی تھلی پھٹنے لگے گی اس کے علاوہ کر لیا تھا کہ گمیسنی کی کان میں تمہیں کچھ حصے دلوا دوں گا پھر وہ سوچ رہا تھا کہ آرگی وائی اور رواں کے درمیان ایک نئی ڈاک گاڑی چلا دوں جس سے لندور کی ٹوٹی پھوٹی گاڑی اپنے آپ بیٹھ جائے گی کیونکہ نئی گاڑی تیز چلے گی کرایہ ہوگا اور سامان بھی زیادہ لے جائے گی اس لیے کی ساری تجارت میرے ہاں میں آ جائے گی. چارلز نے کئی دفعہ اپنے آپ سے پوچھا کہ آخر اتنا روپیہ اگلے سال کس طرح ادا کر سکوں گا وہ اس پر غور کرتا رہا طرح طرح کی آسان صورتیں سوچی مثلا یہ کہ باپ سے روپیہ مانگوں گا یا کوئی چیز بیچ دوں گا لیکن باپ بات سنے گا ہی نہیں اور خود اس کے پاس بیچنے کو کیا رکھا تھا اب اسے مستقبل میں ایسی ایسی پریشانیاں نظر آئیں۔ کہ اس نے ایسے ناخوشگوار موضوع کو ہی دماغ سے خارج کر دیا وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ میں اتنی دیر تک ایما کو کیوں بھولا رہا گویا اس کے سارے خیالات صرف اس عورت کی ملکیت تھے اور اس کے بارے میں برابر نہ سوچتے رہنا امانت میں خیانت کرنے کے مترادف تھا سردیاں بڑے کڑاکے کی تھی اور مادام بواری کے اچھے ہونے کی رفتار بہت سست جب دن ذرا اچھا ہوتا تو اس کی آرام کرسی چوک کی طرف والی کھڑکی کے پاس کر دی جاتی کیونکہ اب اسے باغ سے کچھ چڑسی ہو گئی تھی اور اس طرف کی کھڑکیاں ہمیشہ بند رہتی تھی اس نے خواہش ظاہر کی کہ گھوڑا بیچ ڈالا جائے جو چیزیں پہلے اسے پسند تھیں بری لگنے لگی تھیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سارے خیالات اپنی خبر گیری تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں وہ بستر ہی پر بیٹھے بیٹھے تھوڑا بہت کھانا کھا لیتی گھنٹی بجا کے خادمہ کو بلاتی اور اس سے اپنے دلیے کے بارے میں پوچھتی یا اسے پاس بٹھا کر کچھ بات چیت کرنے لگتی بازار کی چھتوں پر جو برف جمع ہوا تھا اس سے کمرے میں ایک سفید سفید خاموش سی روشنی پڑتی پھر بارش ہونے لگتی اور ایمار روز بڑی بےچانی سے معمولی معمولی باتوں کا انتظار کرتی رہتی جن کا اس سے تعلق تک نہ آنا تھا اس وقت سرائے والی چیخ چیخ کے کچھ کہتی دوسری آوازیں اس کا جواب دیتی ایپولین بکس اتار اتار کے لاتا اور اندھیرے میں اس کی ٹین ستارے کی طرح چمکتی دوپہر کو چارلز گھر آتا اور پھر کہیں چلا جاتا اس کے بعد وہ چائے پیتی اور پانچ بجے جب دن ختم ہونے کے قریب ہوتا تو اسکول کے بچے کھڑنجے پر اپنی لکڑی کے جوتے گھسیٹتے واپس آتے اور باری باری سے ہر لڑکا دروازے کی گھنٹی پر اپنا پیمانہ مارتا اس وقت مانسون بورنی سے ہی اسے دیکھنے آیا کرتا وہ اس کا مزاج پوچھتا خبریں سناتا اور یوں ہی ہلکی پھلکی باتوں کے دوران میں دین داری کی تلقین بھی کرتا جاتا اس کی ان باتوں میں بھی ایک لطف تھا اس کے چکے کے خیال ہی سے ایما کو تسکین سی ہوتی تھی ایک دن جب اس کی بیماری اپنی پوری شدت پر تھی تو اسے ایسا معلوم ہوا تھا کہ تیاریاں ہو رہی تھیں جس میز پر دوائیاں رکھی رہتی تھیں اسے قربانگاہ کی شکل میں تبدیل کیا جا رہا تھا فلی فرش پر پھول بکھیر رہی تھی اس وقت ایما کو محسوس ہوا کہ میرے اوپر کوئی عجیب قوت عمل کر رہی ہے جس نے مجھے سب دکھ درد فہم و ادراک اور احساس سے آزاد کر دیا ہے اس کے جسم میں سکون اترتا چلا گیا اور کسی قسم کا خیال دماغ میں باقی نہیں رہا تھا ایک نئی زندگی شروع ہو رہی تھی اسے معلوم ہو رہا تھا کہ میرا وجود عرش کی طرف بلند ہوتا جا رہا ہے اور خدا کی محبت میں اس طرح فنا ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے بخورات دھویں میں جذب ہو جاتے ہیں بستر پر مقدس پانی چھڑکا گیا پادری نے مقدس سندوقتے میں سے پتلی سی سفید روٹی نکالی جب ایما نے مسیح کا گوشت اپنے ہوٹوں میں لیا تو ایسا سرمدی نشات حاصل ہوا کہ اسے سا آ گیا مسحری کے پردے اس کے گرد بادلوں کی طرح لہرانے لگے اور میز پر جلتی ہوئی دونوں موم بتیاں ایسے چمکنے لگی جیسے درخت ہالے پھر اس کا سر پیچھے کو ڈھلک گیا اور اسے نیلے نیلے آسمان میں کھجور کی ہری ہری شاخیں ہاتھ میں لیے ہوئے ولیوں کے درمیان سونے کے تخت پر خدا کا جلوا اپنے تمام جاہو جلال اور تابانیوں سمیت نظر آیا خدا نے عاطشی پروں والے فرشتے زمین پر بھیجے کہ جا کے ایما کو اپنے بازوں میں اٹھا لائیں۔ یہ حسین و جمیل خواب اس کے حافظے میں جم کے رہ گیا اور اسے یوں معلوم ہونے لگا جیسے اس سے حسین تر خواب دیکھنا ممکن ہی نہ ہو۔ چنانچہ وہ اسی ارتیاج کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی جو ابھی تک اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ مگر اب وہ زیادہ ہماگیر ہو گیا تھا اس کی شیدینی میں اور شدت آ گئی تھی۔ اس کی روح کو تکبر اذیت دیتا رہا تھا۔ مگر آخر اسے عیسوی اس انکسار میں سکون مل گیا تھا وہ اپنی کمزوری کے احساس سے لذت اندوز ہو رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ میرے اندر قوت ارادی مرتی جا رہی ہے اور میری روح میں آسمانی رحمتوں کی آمد کے لیے راستہ کھل گیا ہے اب اسے پتہ چلا کہ دنیاوی خوشی سے بھی بڑی مسرتیں ہوتی ہیں تمام محبتوں سے بھی معورہ ایک محبت ہے لا انتہا اور لازوال جو ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے کبھی گھٹتی نہیں امید کی خود فریبیوں میں اسے ایک عجیب و غریب پاکیزگی زمین میں سے اوپر اڑتی ہوئی اور آسمانوں کو چھوتی ہوئی نظر آئی اور وہ اسے حاصل کرنے کی تمنا کرنے لگی اس کا جی چاہتا تھا کہ میں بھی ولیہ بن جاؤں وہ تسبیحیں خرید لائی اور گلے میں تعویذوں کے ہار کے ہار ڈالے رکھنے لگی پھر اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے کمرے میں پلنگ کے پاس ہیروں سے جڑا ہوا تبرکات کا صندوقچہ رکھ دیا جائے تاکہ میں ہر روز شام کو اسے بوسا دیا کروں پادری کو اس اچانک تبدیلی پر بڑا تعجب ہوا مگر اس نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچا کہ ایما کی مذہبیت اس جوش و خروش اور غلو کی وجہ سے کہیں کفرنا بن جائے. لیکن چونکہ ان معاملات میں اس کا علم بہت محدود تھا اس لیے خاص حد تک پہنچنے کے بعد اس نے اسقف از اعظم کے قطب فروش سے بولار کو لکھا کہ ایک بہت پڑھی لکھی اور ذہین خاتون کے لیے مجھے کچھ کتابیں بھیج دیجیے فروش نے ایسی بے اتنائی سے کام لیا جسے حبشیوں کو لوہے کا سامان بھیج رہا ہو اور ان دنوں جن مذہبی کتابوں کا فیشن تھا سب علم غلم کچھ تو سوالات اور جوابات کی چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں کچھ مونسل دمیستر کے انداز کے رسالے تھے جن کا لہجہ بہت سخت تھا اور کچھ گلابی جلدوں والے ناول تھے جن کا انداز بیان بڑا شیریں تھا اور جو شیر و سخن کے رسیہ پادریوں یا اپنے گناہوں سے تائب ہو جانے والی بڈھی کواریوں کے لکھے ہوئے تھے ایک کتاب کا نام تھا ذرا غور کرو ایک دنیا دار مریم کے قدموں پر ازمون ایک کتاب اور تھی کی غلطیاں نوجوانوں کے فائدے کے لیے اور اللہ حضل قیاس مادام بواری کا دماغ ابھی ایسا تندرست نہیں ہوا تھا کہ وہ سنجیدگی سے کوئی کام کر سکے اس کے علاوہ اس نے ان کتابوں کا مطالعہ بڑی جلدی میں شروع کیا تھا اسے مذہبی اعتقادات پر بڑی جھنجھلاہٹ ہونے لگی مناظرے اور مباحثے کی کتابوں میں اسے ایک تو نخوت بہت بری لگی اور دوسرے یہ کہ مصنف ایسے لوگوں پر جانتی تک نہ تھی غیر مذہبی کہانیاں جن میں مذہب منہ کا مزہ بدلنے کے لیے بیچ بیچ میں آ جاتا تھا۔ پڑھی تو معلوم ہوا کہ ان کے مصنف دنیا سے بالکل واقف ہی نہیں ہے چنانچہ بغیر محسوس ہوئے ان کہانیوں نے اسے ان حقائق کے خلاف کر دیا جن کے ثبوت وہ ڈھونڈ رہی تھی بہرحال اس نے بڑی مستقل مزاجی سے کام لیا اور جب وہ کتاب ختم کر کے رکھتی تو یہ تصور کرتی کہ میرے اوپر ایسی لطیف عیسوی افسردگی تاری ہے جو صرف ایک و منظر روح محسوس کر سکتی ہے رہی رودولف کی یاد تو ایما نے اسے اپنے دل کے تہوں میں پہنچا دیا تھا اور یہ یاد وہاں بالکل بے حص و حرکت اور بڑے احترام کے ساتھ دبی ہوئی تھی جیسے زمین دوز مقبرے میں کسی بادشاہ کی ممی اس ہنوش شدہ محبت میں سے ایک ایسی خوشبو رس رہی تھی جو ہر چیز میں اترتی چلی جا رہی تھی اور اس بے داغ فضا کو پیار سے معطر کر دیتی تھی جس میں ایما ہمیشہ ہمیشہ ڈوبا رہنا چاہتی تھی جب وہ دعا مانگنے کے لیے اپنی گوتھک انداز کی تپائی پر گھٹنے ٹیک کے جھکتی تو خدا کو مخاطب کر کے وہی شیریں اور لطیف جملے کہتی جو زناکاری کاری کے وفور میں اس نے اپنے عاشق سے کہے تھے یہ باتیں وہ اس لیے کرتی تھی کہ کسی طرح اس کے دل میں اعتقاد پیدا ہو جائے لیکن آسمان سے وہ غیر زمینی لذائز اترتے ہی نہ تھے اور جب وہ دعا مانگ کے اٹھتی تو اس کا بدن تھکا, تھکا سا ہوتا اور ہلکا ہلکا سا احساس ہو رہا ہوتا۔ ایمان کی یہ جستجو اسے اپنی ایک اور خوبی نظر آئی اور اپنی دینداری پر اسے ایسا غرور ہوا کہ وہ اپنا مقابلہ پرانے زمانے کی ان بلند رتبہ خاتونوں سے کرنے لگی جن کی عظمت کا خواب وہ لابیل کی تصویر اپنے سامنے رکھ کے دیکھا کرتی تھی وہ خاتونیں جو اپنے لمبے لمبے لباسوں کے بیل دار دامن بڑی شان کے ساتھ زمین پہ ہوئی خلوت میں چلی جاتی تھی اور زندگی کے ستائے ہوئے دلوں کے آنسو مسیح کے قدموں پر بہا دیا کرتی تھیں پھر اس نے بڑے دل کھول کے خیرات دینی شروع کر دی وہ غریبوں کے لیے کپڑے سینے لگی زچاؤں کے لیے جلانے کو لکڑی بھیجنے لگی اور ایک دن چارلز گھر لوٹا تو دیکھا کہ تین مستنڈے باورچی خانے کی میز پر بیٹھے شوربا پی رہے ہیں ایما کی بیماری کے زمانے میں چارلز نے بچی کو دایا کے پاس واپس بھیج دیا تھا ایما نے اسے بلوا لیا وہ بچی کو اپنے آپ پڑھانا چاہتی تھی برت رونے لگتی تب بھی وہ نہ گھبراتی اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ انتہائی صبر سے کام لوں گی کسی کی غلطی پر ناراض نہیں ہوں گی وہ ہر چیز کے بارے میں بڑے مثالی قسم کے کلمے استعمال کرنے لگی تھی وہ اپنی بچی سے کہتی تمہارے پیٹ کا درد اچھا ہو گیا میری ننی بڑی مادام بواری کو ان باتوں میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی تھی بس یہ چیز ضرور کھٹکتی تھی کہ ایما کو یتیموں کے لیے سویٹر بننے کا مراخ ہو گیا تھا مگر گھر کے کپڑے کبھی نہیں ٹھیک کرتی تھی لیکن چونکہ بڑھیا اپنے گھر کے جھگڑوں سے تنگ آ گئی تھی اس لیے اسے اس خاموش اور پرسکون مکان میں بڑا اطمینان نصیب ہوا اور وہ ایسٹر کے بعد تک ٹھہری رہی تاکہ بڈھے بواری کے تانوں تشنوں سے کچھ دن تو محفوظ رہے جو گڈ فرائیڈے کے دن اوجڑی ضرور پکواتا تھا ایک تو ایما کو اپنی سانس کی ہم نشینی حاصل تھی جو آدات و اتوار کی سنجیدگی اور اپنی سلابت رائے سے اس کی ہمت مضبوط کرتی رہتی تھی اس کے علاوہ ایما کے پاس روزانہ اور بھی ملاقاتی آتے رہتے تھے مثلاً مادام لانگ لوا مادام کاروں مادام دیو بریوی اور مادام تواش دو بجے سے لے کر پانچ بجے تک نیک دل مادام اومے بڑی باقاعدگی سے اس کے پاس آ کے بیٹھ ایما کے بارے میں جتنی افواہیں اڑی تھیں اسے ان کا بالکل اعتبار نہیں آیا تھا اومے کے بچے بھی اس کے پاس آیا کرتے تھے جوشتے ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا وہ بچوں کے ساتھ کمرے تک آتا اور دروازے کے پاس بالکل چپ چاپ اور بے حصو حرکت کھڑا ہو جاتا مادام بواری اکثر اس کا خیال بھی نہ کرتی اور بال بنانے لگتی وہ پہلے تو بالوں میں سے کنگا نکال لیتی اور پھر تیزی سے سر ہلا کے بال بکھیر دیتی جب جوشتے نے پہلی مرتبہ بالوں کا یہ ڈھیر اور کالے کالے چھلے ایما کے گھٹنوں تک لٹکتے دیکھے تو اس بےچارے کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نئی اور عجیب سرزمین میں داخل ہو گیا ہو گیا کی کی کی سے ہو کے رہ جائے کی نظر کی خاموش توجہ کی کی چاہٹ پر نہیں پڑی اسے شبہ تک نہیں تھا کہ جو محبت اس کی زندگی سے غائب ہو گئی تھی وہ اب بھی موجود ہے اور اس کے قریب اس موٹی سی قمیص کے نیچے اس کے حسن کی جلوہ سامانیوں سے مشکور نوجوان دل میں تڑپ رہی ہے اس کے علاوہ اب وہ تمام چیزوں سے ایسی بے اتنا برتنے لگی تھی انتہائی ملاطفت آمیز الفاظ ایسے تکبر کے ساتھ کہتی تھی اس کے طور طریقوں میں ایسا تضاد آ گیا تھا کہ خود پرستی اور رحم بد افالی اور پاک بازی میں تمیز ہی نہیں ہوتی تھی مثلاً ایک شام کا واقعہ ہے کہ اسے اپنی ملازمہ پر بہت غصہ آیا کیونکہ اس نے باہر جانے کی اجازت مانگی تھی اور کوئی عذر تراشنے کی کوشش میں ہک لانے لگی تھی پھر وہ یکائک بولی اچھا تو تمہیں اسے محبت ہے فیلسط شرم کے مارے سرخ ہو گئی ایما نے جواب کا بھی انتظار نہیں کیا اور بولی ٹھیک جاؤ بھاگ جاؤ خوب مزے کرو باہر کے شروع میں بواری کے منع کرنے کے باوجود اس نے کی کیاریوں کو یہاں سے وہاں تک ڈالا بہرحال چارلز کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس نے آخر کسی نہ کسی قسم کی خواہش کا اظہار تو کیا جیسے جیسے اس میں طاقت آتی گئی اس کی خود سری بڑھتی گئی پہلے تو اس نے موقع ڈھونڈ کر دایا میں رولے کو گھر سے نکالا جو اس کی بیماری کے زمانے میں باورچی خانے میں بہت زیادہ آنے لگی تھی اور اپنے ساتھ دو بچوں اور ایک آدمی کو بھی لانے لگی تھی جو اسی کے یہاں کھانا کھاتا تھا اور جس کے دات آدم خوروں سے بھی زیادہ تیز تھے پھر ایما نے اومے کے خاندان سے بھی پیچھا چھڑایا اور باری باری سے دوسرے ملاقاتیوں کا آنا بھی بند کر دیا بلکہ گرجا جانے کے معمول میں بھی کمی آ گئی اس بات سے دوا فروش بہت خوش ہوا اور اس سے بڑے دوستانہ لہجے میں کہنے لگا ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ آپ تو راہبہ بننے والی ہیں پہلے کی طرح مونس لڑکوں کو کے کے بعد اب بھی روزانہ آتا تھا। اسے کنج میں بیٹھ کے ہوا کا مزہ لینے کے بجائے گھر سے باہر جانا زیادہ پسند تھا یہی وقت چارلز کے گھر آنے کا تھا دونوں کو گرمی لگتی ہوتی چنانچہ سیب کی میٹھی شراب آتی اور وہ دونوں مادام کا جامع صحت پیتے اور دعا مانگتے کہ وہ بالکل اچھی ہو جائیں بینے بھی وہاں موجود ہوتا یعنی کچھ دور ہٹ کر شہنشین نشین کی دیوار کے پاس مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا وہ آری اسے شراب کے لیے بلاتا وہ پتھر کی بوتلوں کی ڈانٹ کھولنا خوب جانتا تھا وہ منظر کے آخری سرے تک بڑی خودت اطمینانی کی نظر ڈالتے ہوئے کہتا بوتل کو میز پر بالکل سیدھا کھڑا کیجیے اور دوریاں کاٹنے کے بعد ڈاٹ کو آہستہ آہستہ اوپر کھینچیے آہستہ آہستہ بہت آہستہ آہستہ جیسے ہوٹلوں میں کھاری پانی کی بوتل کھولتے ہیں لیکن اس مظاہرے کے دوران میں شراب اکثر اچھل کے ان کے منہ پر آ پڑتی اور پھر پادری موٹی سی ہنسی ہنس کے اپنا یہ فقرہ ضرور دہراتا اس کی اچھائی تو آنکھوں میں بھی جاتی ہے